براک ہم سعودی عرب میں کام کرتے ہیں تو ابھی جنی ہم لوگ جب سائٹ پہ آ گئے تو پیشاب وغیرہ کرتے ہیں تو کبھی کبھار کچھ چھینٹے اٹھ کے کپڑوں پہ پڑ جاتے ہیں آیا کیا اس صورت میں نماز قزا کی جائے گی یا انہی کپڑوں میں پڑی جائے گی کیونکہ اور کپڑے تو ہم بدلنے کی حالت میں نہیں ہیں کیونکہ گھر ہمارا سائٹ سے بہت دور ہے تو گھر جا کے ہم کپڑے نہیں بدل سکتے تو کیا ہم انہیں کپڑوں میں نماز ظہر کی ادا کر سکتے ہیں یا قضا کریں جواب نایت پور میں جزاک اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ایسی جگہ کام کر رہے ہیں جو گھر سے بہت دور ہے اور کپڑوں پر کوئی نجاست لگ جائے پیشاب کے چھینٹے وغیرہ لگ جائیں تو آیا نماز کو قضا کر دیں یا انہی کپڑوں میں نماز ادا کر لیں لیکن ابھی یہ بات گزری کہ شرط جو پہلی شرط ہے نماز کی طہارت اس میں طہارت کے لیے مسلی نماز پڑھنے والے کے بدن کپڑوں اور جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے نجاست اگر کسی کے بدن پر یا کپڑوں پر یا جگہ پر لگی ہو تو اگر وہ ایک درم سے کم ہے تو اس نماز, اس کے ساتھ یہ اگر نماز پڑھ لیتے تو نماز بلا کراہت کراہت تنظیم کے ساتھ ادا ہو جائے گی نماز لوٹانے کی اس کو حاجت نہیں ہوگی اور اگر ایک درم کے برابر ہے تو اس نماز کی ادائیگی کے بعد اسے وہ نماز لوٹانی پڑے گی اس کو واجب العیادہ ہوگی اس کے حق میں اسے اس کو لوٹانا واجب ہوگا اور وہ نجاست اگر ایک درہم سے زیادہ ہے تو وہ نماز شروع ہی نہیں ہوگی طہارت کی شرط نہ پائی گئی ایک درم کیا ہوتا ہے جیسے ہتیلی کی مقدار ہے اگر اس کے اوپر پانی ڈالا جائے اور جتنی مقدار جتنی طے بنتی ہے جتنی سطح اس کی مسافت اس کی بنتی ہے وہ اس شخص کے حق میں وہ درم ہے اگر اس کے برابر نجاست ہے اس کے کپڑے کے تمام جگہوں کو ملا کر یا بدن پر یا تو یہ قلعے کی ایک درم کے برابر اس سے زائد ہے تو اس کا دھونا فرض ہے دو, نماز شروع کرنے سے پہلے برابر ہے تو نماز شروع کرنے سے پہلے اس کا دھونا واجب ہے اور اس سے کم ہے تو سنت ہے کم میں نماز بلاکراہت تحریمی ادا تو ہو جائے گی واجب العیادہ نہیں ہوگی اس کے برابر ہے تو واجب العیادہ ہوگی دوہرانی دوران, پڑے گی اس نماز کو اور اگر اس سے زائد ہے تو نماز شروع ہی نہیں ہوگی اب شریعت متعرہ نے ہمارے لیے بہت آسانی رکھی ہے ایسا نہیں کہ اگر ہم کام کاج کے مسائل میں گھرے ہوئے ہیں تو ہمارے حق میں اتنی زیادہ سختیاں ہو گئیں کہ جناب ہم نماز ہی نہیں پڑھ سکتے اگر پیشاب کے چھینٹے وغیرہ اگر آپ کے کپڑوں پر لگ جاتے ہیں تو کوئی ضروری نہیں کہ آپ انہی کے ساتھ نماز پڑھیں یا ایسا بھی نہیں کہ ہم نماز ہی چھوڑ دیں اس کے لیے آسان طریقہ یہی ہے کہ شریعت نے ہمیں کپڑے پاک کرنے کا طریقہ بھی بتایا ہے آپ ان کپڑوں کو آ, نل کے ذریعے یا جہاں بھی آپ کو پاک پانی میسر ہے اس کے ذریعے ان کو آپ پاک کر لیجئے ان کو دھونے کے بعد نچوڑنے کا طریقہ جو کہ بنیادی ابتدائی نماز اور طہارت کی کتابوں میں لکھے ہوتے ہیں مسائل اس کے ذریعے آ, اس کو فالو کرتے ہوئے آپ اپنے کپڑوں کو پاک کریں اور وقت پر نماز ادا کریں بلا عذر شرعی نماز کو قضا کرنا حرام ہے ملان تعالیٰ عالم